پھر اگر پتہ چلے کہ وہ کسی گنا کے سزاوار ہوئے تو ان کی جگہ دو اور کھڑے ہوں ان میں سے کہ اس گنا ان جھوٹی گواہی نے ان کا حق لے کر ان کو نقصان پہنچاوا جو میت سے زیادہ قرب ہوں تو اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی زیادہ ٹھیک ہے ان دو کی گواہی سے اور ہم حد سے نہ بڑے عیسیٰ ہو تو ہم ظلموحے میں ہوں